سوال ہے کسی شخص کو یہ کہتے سنا کہ اللہ تعالیٰ کو گوشت کی حاجت نہیں انسان کو چاہیے کہ اتنے جانور قربان کرنے کے بجائے کسی غریب کی مدد کر دے کیا ایسا درست ہے جی نہیں بالکل درست نہیں ہے اس لیے کہ ایام نہر میں اللہ تعالیٰ کو جو سب سے زیادہ محبوب عمل ہے وہ کیا ہے خون بہانا۔ یہاں تک کہ روایات ملتی ہیں کہ اگر سونے چاندی کے پہاڑ بھی صدقہ کر دے تو اس کا اتنا ثواب نہیں ہے کہ جتنا اللہ تعالی کی بارگاہ میں قربانی کر کے پیش کرے اللہ تعالی کو گوشت کی حاجت نہیں ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اللہ تعالی کو نہ اس کا گوشت پوست پہنچتا ہے نہ اس کا خون پہنچتا ہے اللہ تعالی اس سے غنی ہے اللہ تعالی ہی ان سب کا خالق ہے اس کو گوشت کی حاجت نہیں ہے مگر اس میں ہے اتباع اللہ تعالی نے حکم دیا فصل نیلے ربی کا ونحر اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی دو تو ہم اس کی اتباع کرتے ہیں دیکھیں اب قربانی ہے واجب قربانی کیا ہے واجب اگر کسی غریب کی مدد کر دیں گے تو اس کا درجہ کیا ہوگا تبرو نفلی ٹھیک ہے نا واجب یا کوئی چیز فرض ہوئی ہے انسان پر اس کا درجہ ہمیشہ نفل سے زائد ہی رہتا ہے تو لہذا عقلاً اور نقل دونوں اعتبار سے قربانی ہی کی فضیلت ہے ایام میں نہر میں اور کوئی عمل اتنا محبوب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نہیں ہے واللہ تعالیٰ عالم